الحمد اللہ وبی العالمی تو وسلام على سید مرسلی لعازم الجيلان نحي الدين سبحان الله وأهل بيته أجمعين أم عباد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن العزيم والفرقان الحميد ومن أعردان ذكري فإنا له معيشة دنكا ونحشره يوم القيامة عاما صدق الله البصير القدير صدق رسول رشید نظیر وحمد اللہ عالمی لائق صد احترام علماء اہل سنت قابل قدر سامعین حضرات آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کی مرکزی عقیدت حضور رحمت اللہ عالمین شفیع المذنبین رسول گرامی وقار محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ, علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربارے پورنوار میں دروز شریف کا نظرانہ پیش فرمائیں پڑھیے بلند آواز سے اللہ عما صلی علیہ سید ناؤ شفیع اناؤ حبیب اناؤ مولانا محمد الجود بلکرم اللہ علیہ باریک وسلم حضرات آج کا یہ الشان رحمت و نور میں ڈوبا ہوا جلسہ بنام شہید اعظم کانفرنس جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں انسان کو بیدار تو ہو لینے دو انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین سبحان اللہ دوستو ہر آدمی اپنی زندگی گزارتا ہے ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی زندگی اطمینان اور سکون کے ساتھ گزاروں ہماری زندگی گزرے تو دوسروں کے لیے شاہ ہو ہماری زندگی گزرے تو دوسروں کے لیے نمونہ عمل بن جائے ہماری زندگی کو دوسرا دیکھے تو دیکھ کر کے اش, اش کرتا رہے اور کہنے پر مجبور ہو جائے کہ اس کی زندگی بڑی اچھی زندگی ہے یہ انسان کا مزاج ہوتا ہے انسان کو زندگی ملی ہے یہ اپنی زندگی کو کسی نہ کسی طرح سے دنیا میں گزارتا رہتا ہے کچھ لوگوں کی زندگی کوشش میں گزرتی ہے کچھ لوگوں کی زندگی فکر و تدبر میں گزرتی ہے کچھ لوگوں کی زندگی سیاست و اقتدار میں گزرتی ہے کچھ لوگوں کی زندگی مال و زر کے حصول میں گزرتی ہے کچھ لوگوں کی زندگی عیش و عیاشی میں گزرتی ہے کچھ لوگوں کی زندگی و کود میں گزرتی دوارا. ہے کچھ لوگوں کی زندگی اپنی زندگی ایک دوسرے پر قربان دے کر دینے کے جوش و جذبہ میں گزرتی ہے بہرحال ہر آدمی اپنی اپنی زندگی گزارنے کا ایک انداز رکھتا ہے اس کو فطری طور پر جو ماحول مل گیا ہو فطری طور پر اس کو جو جوش و جذبہ ملا ہو اسی جوش و جذبہ کے تحت تو اپنی زندگی کو گزارتا ہے لیکن ہر طرح کا زندگی گزارنے والا اپنی زندگی میں اطمینان تلاش کرتا ہے اپنی زندگی میں سکون تلاش کرتا ہے اب آئیے آپ دیکھیے وہ قرآن جو اللہ کے حبیب پر نازل ہوا اور وہ قرآن جو حد الناس ہے سبحان لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے اس قرآن عظیم کو اللہ کے حبیب نے پڑھ پڑھ کر کے سنایا اور اپنی روشنی میں قرآن کے ماہانہ اور مطالب کو لوگوں کو سمجھایا اس قرآن سے سوال کیا جائے قرآن تو بتا ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں ہم اپنی زندگی کو کس ماحول سے اور کس فکر سے اور کس تدبر سے کس شاہراہ پر لے کر کے چلیں تو ہم اپنی زندگی کو مطمئن زندگی پائیں گے اور ہم کو ہماری زندگی میں اطمینان حاصل ہوگا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس دولت کی کمی نہیں ہے مگر پھر بھی مجھے سکون نہیں ہے ہمارے پاس کروڑوں بینک بیلنس ہیں مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ شام کو میرے بچے کیا کھائیں گے لیکن میں بے قرار کیوں ہوں میں بے چین کیوں ہوں مجھ کو اطمینان کیوں نہیں مل رہا ہے رات رات پھر مجھے نیند کیوں نہیں آتی ہے میں سوچو فکر میں یوں ہی کیوں کھویا کھویا رہتا ہوں لوگ حوصلہ دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بجائے چہرے پر حوصلے کی علامت دیکھنے کے ہمارا چہرہ ہر دم پز مردہ دکھائی دیتا ہے ایسا کیوں ہے قرآن تو بتا دے تو قرآن میں رب کا بیان ہے وہ من اور انزکری فینل لہو مئی شتن دن وہ نہشر ہو یوم القیامت آما رب فرماتا ہے کی جو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا میں اس کی دنوئی زندگی تنگ کر دوں گا میں اس کی دنیاوی زندگی تنگ کر دوں گا جو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا اے زندگی گزارنے والے تو ذرا دیکھ لے تیرا منہ تو نہیں ذکر اللہ سے پھر گیا ہے تو اپنی زندگی میں تنگی محسوس کر رہا ہے تیرا ذکر تو تیرا منہ تو ذکر اللہ سے نہیں پھرا ہے تو اللہ کے ذکر سے غافل تو نہیں ہو گیا ہے اگر تیرا منہ اللہ کے ذکر سے پھر گیا ہے اور اللہ کے ذکر سے تو غافل ہے تو واقعی تیری دنیاوی زندگی تنگ ہو جائے گی یہ قرآن بیان دے رہا ہے یہ رب کا فرمان جاری ہو چکا ہے اب ذرا آپ اپنی صبح شام دیکھ ہوئے اندازہ لگاتے ہوئے چلیے کہ آپ کا منہ ذکر اللہ کی طرف ہے کہ پھرا ہوا ہے آپ ذکر اللہی میں لگے ہوئے ہیں کہ پھرے ہوئے ہیں آپ کس سوسائٹی میں جا رہے ہیں آؤ ذرا دیکھو اب آپ نے جب اپنی زندگی کا جائزہ لیا تو آپ دیکھ رہے ہیں روپے پیسے کی کمی تو نہیں ہے مگر واقعی ہماری طبیعت شریعت کے دائرے میں نہیں ہے واقعی ہماری طبیعت شاعری شریعت کے سانچے میں نہیں ڈھلی ہوئی ہے واقعی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنی فکر کو ذکر اللہ میں لگاتے ہم ہماری فکر ذکر اللہ میں نہیں ہے بلکہ فکر دنیا میں ہے ہم اپنے منہ کو ذکر الہی کی طرف کرتے ہمارا منہ ذکر الہی کی طرف نہیں ہے بلکہ ذکر اللہی سے ہمارا منہ پھرا ہوا ہے ہم دوسرے دیکھ رہے ہیں ہم دوسرے راستے پر دیکھ رہے ہیں ہم دوسری شاہ راہ پر چل رہے ہیں اس لیے ہماری دنیاوی زندگی تنگ ہو گئی ہے اور ہم کو دنیاوی زندگی میں اطمینان نہیں مل رہا ہے دنیاوی زندگی میں नहीं मिल रहा ہے آؤ میں ارض کرتا چلو اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا اندیا لاہوں اس طرح سے آیتِ ہے. بے شک دنیا کھیل کود ہے دنیا ہے؟ ایک تماشا ہے اس کے علاوہ دنیا کچھ نہیں ہے اب آپ ذرا غور فرمائیے آپ کا منہ اگر دنیا میں لگا ہوا ہے اور کھیل کود تماشے کی طرف ہے تو واقعی آپ کی دنیاوی زندگی تنگ ہے ذکر اللہی چھوڑ کر نہ آپ دنیاوی زندگی میں اطمینان پا سکتے ہو اور نہ آپ کی دینی زندگی میں اطمینان حاصل ہوگا ینی زندگی کے تعلق سے رب تو ارشاد فرماتا ہے کہ سن جب تیری زندگی, دینی زندگی جہاں سے شروع ہوگی وہاں سے ہم تیری زندگی کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ عمل قیامت آمان اور آم پیامت آم پیامت آم کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے یعنی یہاں تیری زندگی تو میرے ذکر سے منہ پھیر لیا تنگ ہو ہی گئی ہے وہاں تیری زندگی اندھی زندگی ہوگی وہاں تیری زندگی بیکار زندگی ہوگی وہاں تیری زندگی کی بسارت بصیرت دونوں ختم ہو چکی ہوگی اس سے یہاں بھی تیرے لیے گھاٹا ہے اور وہاں بھی تیرے لیے گھاٹا ہے اگر تُو نے ترکر اللہ سے منہ پھیر لیا اب آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ آپ اپنے آپ کو ذکر اللہ میں لگائے رہتے ہیں کہ نہیں آپ کی فکر ذکر اللہی میں رہتی ہے کہ نہیں آپ کی سوچ ذکر اللہی میں ہے کہ نہیں تو آپ کہو گے سبحانی صاحب ہم نماز پڑھ رہے ہیں کر رہے ہیں ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں ہم خیرات کر رہے ہیں ہم صدقات دے رہے ہیں ہم ان سارے آمال میں لگے ہوئے ہیں کیا یہ ذکر الہی نہیں ہے واقعی یہ سب ذکر الہی ہے ان سب میں لگے ہوئے ہو پھر بھی تو ہماری دنیاوی زندگی تنگ ہے پھر بھی تو ہم اطمینان و سکون سے نہیں ہیں پھر بھی تو ہم کو ایسا ماحول نہیں مل رہا ہے کہ جس ماحول میں ہماری زندگی مسکراتی ہوئی زندگی دے جس ماحول میں ہم اطمینان و سکون کے ساتھ جی ہم سجدے پر سجدہ کر رہے ہیں لیکن اطمینان نہیں مل رہا ہے ہم نے بہت ساری مسجدیں تعمیر کر ڈالی ہیں مگر اطمینان نہیں مل رہا ہے ہم نے اپنی دولت کا ایک حصہ ہے خدا میں خرچ فرما دیا ہے لیکن ہمیں اطمینان نہیں مل رہا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پیارے ذکر الہی کا مفہوم ذرا سمجھتے تو چلو اور صحابہ کی مقدس زندگی کے زندگی سے سمجھتے ہوئے چلو صحابہ نے ذکر الہی صرف کیا اسی کو تصور کیا تھا کہ نماز ہی ذکر الہی ہے روزہ ہی ذکر الہی ہے زکات ہی ذکر الہی ہے کیا یہی سب ذکر اللہ آؤ ایک صحابی ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا یہ طریقہ ہے کہ میں جب عبادت سے فارغ ہوتا ہوں اور میرے وقت کا حصہ بچتا ہے تو میں اس وقت میں آپ پر درود پڑھا کرتا ہوں یا رسول اللہ میں آپ پر کتنا درود پڑھا کروں کتنے وقت تک تو آقا نے ارشاد پرمایا کہ تم جتنا چاہو پڑھا کرو اس سے اور زیادہ کرلے تو تمہارے لئے بہتر ہے ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب ہم یہ دستور بنائیں گے کہ عبادت کریں گے عبادت کا آدھا وقت جو بچے گا ہم آپ پر درود پڑھائیں گے آقا فرماتے ہیں تمہارے لیے بہتر ہے اس سے اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم عبادت کریں گے اور اپنے وقت کا تہائی حصہ جو ہمارا رہے گا وہ تین حصہ ہم آپ پر درود پڑھیں گے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں تمہارے لیے بہتر ہے اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے یا رسول اللہ اب ہم کو عبادت کرنے سے جتنا بھی وقت ملے گا وہ سارا وقت ہم آپ پر دروپ پڑتے رہیں گے تمہیں فرماتے ہیں تب تو تمہارے سارے کام بن گئے گا تب تو تمہارے سارے مقاصد حاصل ہو گئے پتا یہ چلا کہ جس عبادت میں رسول کی محبت نہیں ہے وہ عبادت ذکرے الہی ہے ہی نہیں جس میں رسول کی لگن نہیں ہے وہ ذکر الہی ہی نہیں جس میں رسول کا ادب نہیں ہے وہ ذکر اللہ ہی نہیں جس میں رسول کی چاہت نہیں ہے وہ ذکر اللہ ہی نہیں جسے بعد اپنے رسول کا احترام نہیں ہے وہ ذکر اللہ نہیں ہے وہ مناردان ذکری فہندالہ میں شتن دن کا نا سر ہوئے قیامت عامہ تقدیر سبح اللہ صبح سبحان ذکر فکر میں کم نہیں کر رہے تھے مگر دیکھیے کیا ان کی دنیاوی زندگی سلامت رہی نہیں وہ کس طرح سے محبت رسول سے خالی دکھائی دے رہے ہیں کیسی منزل ان کی ہو گئی ہے ان لوگوں نے سوچا تھا کہ امام علی مقام کو شہید کرنے کے بعد ہم کو ہمارا مقصد حاصل ہو گیا لیکن دنیا نے دیکھا کہ ایسا امام علی مقام نے یزیدیوں کو اور یزید کی زندگی، یزیدیوں کی زندگی کو مارا ہے آج تک وہ اٹھ نہیں سکے ہیں امام علی مقام کی فتح و نصرت دیکھنا چاہتے ہیں آپ آپ کا تصور آپ کو فکر میں مبتلا کر رہا ہے اور آپ کو یہ سوچ مل رہی ہے کہ امام علی مقام واقعی مضلومیت کی حالت میں بہت زبردست امام علی مقام پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹے ایسا ان ناپکاروں کو نہیں کرنا چاہیے وہ تو وہ ناپکار سوچے جنہوں نے امام پر ایسا کر دیا امام کے لیے کوئی فکر نہیں ہے امام کے لیے کوئی دشواری نہیں ہے آج جس جس طرح سے وقت بڑھتا جا رہا ہے مادیت ترقی کرتی جا رہی ہے لوگ ریسرچ کرتے جا رہے ہیں ان کو کہنے پر یہ بہرحال مجبور ہونا پڑتا ہے کہ حسین جیسی قربانی نہ ہم نے آج تک دیکھی ہے نہ قیامت تک کوئی دکھا سکتا ہے حسین نے جیسا جو سو جذبہ اور دین پر استقامت کا ماحول عطا فرمایا ہے اس طرح سے دنیا کا کوئی انسان پیش نہیں کر سکتا امام حسین پر کئی ذمہ داریاں تھیں امام حسین پر کئی معاملات تھے امام حسین کی مقدس زندگی کو ملاحظہ کیجیے آپ تو امام کے اندر ابو بکر کی صداقت بھی پائی جا رہی ہے امام کے اندر حضرت عمر فاروق اعظم کی عدالت بھی پائی جا رہی ہے حضرت امام حسین کے اندر عثمان غنی کا سخاوت بھی پایا جا رہا, او رہا او ہے حضرت امام کے اندر مولا کائنات کی شجاعت و عبادت کا جوہر بھی پایا جا رہا ہے اب آپ ذرا غور فرمائیے عزید نے جب مطالبہ کیا تھا حسین اپنے ہاتھ کو میرے ہاتھ میں دو امام علی مقام اگر ہاتھ دے دیتے تو صداقت کا خون ہو جاتا واہ عدالت واہ کا خون ہو جاتا سخاوت کا خون ہو جاتا سجات و عبادت کے جوہر کا جنازہ نکل جاتا امام نے کس طریقے ذمہ داریوں کو نباہا ہے اور امام نے کس طرح سے نباہتے ہوئے اسلام کے چہرے پر حسن و خوبصورتی کا غازہ مل کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ قتل حسین اس میں مرگ یزید ہے اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد امام حسین ایسا مارا ہے یزیدی ذہن فکر کو ایسا مارا ہے کہ اٹھاؤ تاریخ اور مطالعہ کرو کہ یزید کا ایسا سامنے آیا دسویں محرم کے دن سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے مقام کی تاریخ اور یزید کی تاریخ مطالعہ کی جائے تو اس وقت سے پہلے تمام بنی نو انسان میں یزید نام کے آدمی پائے جا رہے تھے لیکن جب کربلا کی شام آئی ہے ادھر سورج غروب ہوا ادھر تاریخ ڈ جاتی جا ہے, جا ہے سورج غروب ہوا ادھر بنی نوئے انسانی کے ذہن و فکر پارو یہ تالا لگ جاتا ہے کہ اب دنیا میں کوئی انسان اپنے کسی بچے کا نام یزید نہیں رکھے گا تو yeah. so اس کے گھر بھی بچہ پیدا ہوگا کوئی یزید نہیں رکھے گا آج پوری دنیا کا سروے کر ڈالو نہ امریکہ میں کوئی یزید نامی آدمی پایا جا رہا ہے نہ افریقہ میں کوئی یزید نامی آدمی پایا جا رہا ہے نہ عیسائیوں میں کوئی یزید نام کا پایا جا رہا ہے نہ یہودیوں میں کوئی یزید نام کا پایا جا رہا ہے نہ مشرقوں میں کوئی یزید نام کا پایا جا رہا ہے جو خام کے لیے یزیدیوں کی حمایت کرتے ہیں وہ بھی ہی نہیں اپنا بچہ کا نام یزید رکھتے با با ہیں وہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ ہمارا نام یزید رہے گا یہی تو حسین کی جیت ہے اور یہی یزید کی ہار ہے امام حسین نے اسی دن مار دیا تھا یزید کو کہ اب دنیا میں تیرے نام پر کوئی نام نہیں رہے گا اور حسین اسی دن جیت گئے تھے کہ آج بھی غلام حسین ہے آج بھی حسیند بھی محمد حسین ہے آج بھی حسین ہے آج بھی حسین آج بھی شرافت حسین ہیں آج بھی عظمت حسین ہیں آج بھی امام حسین کے نام پر لاکھوں سینکڑوں بچوں کی ولادت ہوتی اور نام رکھا جا رہا ہے کی جیت ہے یہی عزیت کی موت ہے آپ ذرا امام علی مقام کو کہاں کہاں دیکھیے امام علی مقام نے کیسا ذہن فکر دیا ہے اور امام علی مقام نے کس طبیعت کو صاف کر کے شریعت کے دائرے میں لا کر کے کر دیا اور بتا دیا اے لوگو کبھی بھی تم طبیعت کا کہنا نہ ماننا اور کبھی بھی شریعت کے سامنے طبیعت کو غالب نہ ہونے دینا البتہ شریعت غالب ہو جائے طبیعت مغلوب ہو جائے البتہ شریعت کے دائرے میں رہ کر کے تم اپنے قدم کو اٹھانا شریعت کے دائرے میں رہ کر کے تمہاری رات گزرے تمہارا دن گزرے اگر ایسے ماحول میں تم جی رہے ہو تو تمہاری ذکر تمہاری زندگی مطمئن زندگی ہوگی تمہاری زندگی اطمینان و سکون زندگی ہوگی اور اگر اس ماحول کو تم نے چھوڑ دیا تو خبردار خبردار تمہیں اطمینان و سکون نہیں مل سکتا ہے اور تم اطمینان کبھی بھی نہیں پا سکتے ہو ادمی امام علی مقام رضی اللہ تعالی انہوں کا کام زندہ ہے نام زندہ ہے ادمی امام کے نام سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اور قیامت تک امام کے نام سے فائدہ اٹھایا جائے گا جا ہم دوسری دنیا میں نہیں جانا چاہتے ہیں پھر ہندوستان کا سروے کر کے میں اپ کو بتا دوں یہ ہندوستان ہے جس ہندوستان کی سرزمین پار حضرت امام علی مقام کی ایک بڑی مشہور کرامت لکھی جاتی ہے پڑھی جاتی ہے ایک سو پینتیس برس پہلے کا واقعہ ہے اتر پردیش میں ایک ضلع ہے جون پور اس ضلع میں ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے نور الدین پور آج پتا نہیں اس گاؤں کا نام بدل گیا کہ وہی ناؤ نام پڑا ہوا ہے اس لیے کہ ہندوستان میں شہروں کے نام بہت ہی زیادہ اور بہت ہی جلدی تبدیل کیا جا رہے ہیں جیسے ہمارے اتر پردیش میں اکبر پور کو امبیٹ نگر کر دیا اور خلیل آباد کو سنت کبیر نگر کر دیا نوگڑ کو سدھارتھ نگر کر دیا اس طرح سے نام بہت جلدی جلدی بدلے جا رہے ہیں بہرائی شریف اور گونڈا کے بیچ کے ایک حصے کو شراوستی قرار دے دیا اس طرح سے جلدی جلدی نام بدلے جا رہے ہیں آدمی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے یہ ضلع بنا ہوا ہے یہ نام کیسا بنا ہوا ہے نہ کو کیا مزہ آتا ہے ناموں کی تبدیلی میں نہ جانے کیوں ناموں کو بدل کر کر کے اور اپنے ذہن و فکر کا فیصلہ لوگوں کے سامنے بتایا کرتے ہیں بہرحال نوردین پور گاؤں ایک تھا اس گاؤں میں ایک سید رہا کرتے تھے جب یہی محرم کی دسویں تاریخ آتی تھی تو سید صاحب کا گھر فقیروں اور مگتوں کا ایک میلہ لگ جاتا تھا ضرورت مند وہاں آ کر کے پہنچ جایا کرتے تھے ان کے گھر سویرے سویرے خیرات بٹتی تھی کپڑے بانٹے جاتے تھے روپے پیسے تقسیم کیے جاتے تھے کھانا کھلائے جاتا تھا <laughs> ایک دھوم مچی رہتی تھی ان کے پڑوس میں ایک سنار رہتا تھا اس سنار کی بیوی نے ایک روز سید صاحب کی بیوی سے پوچھ لیا یہ تو بتائیے بہن کی جب محرم کی تاریخ آتی ہے تو مختلف قسم سے لوگ محرم کی تاریخ مناتے رہتے ہیں مگر آپ کے گھر کا انداز دوسرا ہے غریبوں کو کپڑا بانٹا جاتا ہے فقیروں کی جھولیاں بھری جاتی ہیں بھوکوں کو کھانے کھلائے جاتے ہیں دوستو احباب کی دعوت کی جاتی ہے آخر یہ انداز آپ نے کیوں منا لیا بنایا ہے تو بہن نے کہا سنو ہم امام علی مقام کا جب شہادت کے دن آتا ہے تو ان کو یاد کیا کرتے ہیں اور ان کی بارگاہ میں ہم نظرانے عقیدت پیش کیا کرتے ہیں بہن نے کہا یہ تو ٹھیک ہے لیکن اور لوگ بھی تو نذران عقیدت پیش کر رہے ہیں کوئی ڈھول بجا رہا ہے کوئی تاشا بجا رہا ہے کوئی خرافات میں ملوث ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے ایک تاریخ میں آپ کو بتا دوں جہاں تک ہم نے کتابوں میں مطالعہ کیا ہے پیارے یہ ڈھول اور تاشا یزیدیوں نے بجایا تھا میں جب سب سے پہلے امام علی مقام کا سر انور آیا ہے تو ابن زیاد حکم دیا تھا کہ باجے بجائے جائیں اور باجے بجائے جا رہے تھے اس کے پیچھے پیچھے سروں کو گھوما جا رہا تھا میں کام تمہارا یزید و فکر سے ہو رہا ہے اور تم اپنی زبان پرسین کی محبت کی آواز لا رہے ہو ذرا اپنے ذہن و فکر کو بدلو تم مسلمان ہو تم جہاں جہاں چلے تھے شرافت و تقدس کا پرچم لہرایا تھا جہاں بیٹھ گئے تھے تو دنیا نے دیکھا تھا یہ مسلمان بیٹھا ہوا ہے تم, تم جس راستے سے گزر رہے تھے تو دنیا کہہ رہی تھی یہ مسلمان جا رہا ہے تم جس ملک میں آئے تھے اس ملک کو سونے کا بنا دیا تھا یہی وہ ہندوستان کی سرزمین ہے جس ہندوستان کی سرزمین پر جب آپ نے اپنی ثقافت اور اپنی شرافت کا سہرا کروایا تھا اور اپنی ثقافت و شرافت اور زندگی کا ماحول پیش کیا تھا تو دوسری قوم کلما پڑھ کر کے اسلام میں داخلہ لے رہی تھی تمہارے قدموں میں اپنے جیون کو بتانے کے لیے وہ ہر ہر موڑ تیار رہا کرتی تھی اور آواز آتی تھی کہ صورت میں نہ تو تمدن میں ہنور اور یہ ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں شرمائے آپ لد. ذرا بھارت کی تاریخ اُلٹ کر کے تو دیکھو کہ آپ نے کس طرح سے بھارت کو بھارت بنایا تھا آپ نے کس طرح سے اس ملک کے حسن کو لگا دیا تھا. لیکن آج یہی وہ ملک ہے جس ملک میں آپ حسین کے نام کا دم بھر رہے ہیں لیکن امام حسین کے نام کا کام نہیں ہو رہا ہے آپ اپنے ذہن فکر کو بدلو پیارے امام کی ذات کو بدنام نہ کرو کے خلاف امام نے جنگ کی ہے ان گنا کو تم کر کے امام سے محبت کا اظہار کر رہے ہو یہ تمہارے ذہن فکر کا دیوالیا نہیں ہے تو اور کیا ہے یہ تمہارے ذہن فکر میں کے احساس کا مر جانا نہیں ہے تو اور کیا ہے آئیے ذرا دیکھیے سید شریف کی بیوی سے سونار کی عورت نے کہا آپ کے گھر کا وہ انداز تو نہیں پایا جا رہا ہے فوراً سونار کی بیوی سے سید شریف کی بیوی بول پڑی آنکھیں چھلک گئی ہیں آنسو بہنے لگے کا جو چاند ساج تم دیکھ رہی ہو یہ اسی کربلا کی بھی میرا بیٹا کی کربلا کی طرف کر کے پھیلا دیا تھا تاجدار گرد و غبار کا ذرا ہمارے آنچل میں بھی پڑ جائے ہماری خالی گود بھی آباد ہو جائے تو ان کے دربار سے کوئی مانگنے والا واپس نہیں جاتا ہے کسی بکھاری کو لوٹایا نہیں جاتا ہے یہ وہ دربار ہے جس دربار میں اپنا اور غیر نہیں دیکھا جاتا ہے دل کی آواز دیکھی جاتی ہے دل سے جو آواز نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے میں نے کربلا کے تاجدار کو پکار دیا تھا تو فاطمہ کے لال نے کرم فرمایا یہ ان کی نوازی سے یہ ان کا کرم ہے جو چاند سا بیٹا تمہارے سامنے مسکراتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آج مام کے نام پر اسی چاند جیسے بیٹے کا صدقہ لٹایا جا رہا ہے ہم کو سب سے بڑی خوشی یہی اے سنارن تب تک اس نے کہا بہن ہماری بھی گود تو خالی ہے میں بھی تانا سہتے سہتے اگتا گئی ہوں تبیت چاہتی ہے کہ زندگی کو اب زندگی نہ رکھی جائے تبیت چاہتی ہے کہ میں اپنی زندگی کو آگ لگا لوں تانا میں نے بہت سہا کیا ہماری بھی گود آباد ہو سکتی ہے لیکن میں کلمہ پڑھنے والی نہیں ہوں میں غیر مسلما ہوں کیا ہماری بھی فریاد کو وہ سن لیں گے تو سنارن کو صرف اتنا سمجھایا تھا شریف کی بیوی نے کہ وہ مسیحا ہے اور مسیحا مریض کو نہیں دیکھتا ہے مرض کو دیکھتا ہے ڈاکٹر مریض کو دیکھتے ہوئے علاج کرے گا تو کبھی کبھی اس پر تعصب کا جوش بھی بڑھ جاتا ہے مریض کو ہلاک بھی کر سکتا ہے مریض کو دگا بھی دے سکتا ہے مریض کو دھتکار بھی سکتا ہے لیکن نہیں نہیں ایک ڈاکٹر ایک مسیحا ایک حکیم کا پہلے مزاج بن جاتا ہے مرض کو دیکھنا ہے مریض کو نہیں دیکھنا ہے وہ مسیحا ہے وہ فاطمہ کے راج دلارے ہیں وہ رحمت کے لختے جگر ہیں دربار کا سونا کا سب کے لیے کھلا ہوا ہے جو بھی ان کے دربار میں بھی تیار ہو سب کی جھولوں کا کریمانہ حال تو یہ تھا کہ جو بھی گدا دیکھ رہا جو بھی لیے دیکھ رہا رہ آتا ہے غریبوں بوتا انہیں پیار کو خود بھی کو دے خود کا ہے مگ سے بھالا خود بھی کو دے اور خود کا ہے مگتے کا بھلا ان کے نانا کا یہ کریمانہ حال رہا ہے ان کے دروازے سے کوئی بھاری واپس نہیں جاتا ہے سنارن کی آنکھیں بھیگ گئی اس کے آنچل اٹھ گئے کربلا کی طرف روح کیا اے کربلا کے مہاراجا اے کربلا کے تاجدار اے فاطمہ کے راج دلارے آپ کے دروازے کی ایک بھارن نابکارہ میں بھی ہو میری بھی جھولی میں کوئی ذرے کا ایک ہی گرد و غبار کا ایک ہی ٹکڑا آ جائے رو رو کر کے عرض کیا اور اپنی آنکھوں سے بہنے والے آنسو کو اپنے آچل میں جذب کیا چند ہی مہینے کے بعد ایسا لگا کہ اس کا گھر آباد ہونے والا ہے اور ٹھیک نو مہینے کے بعد اس سنارن کے گھر ایک خوبصورت چمکتی پی کو پیارو محبت میں اس پہ پورے گھر والوں نے لالا کہنا شروع کر دیا جہاں اس کا گھر خالی تھا ایک ایسی بچی اس کو ملی ہے جس بچی کی بنیاد پر پورے گھر بھر بہت خوش ہیں. بہت کچھ لٹا دیا اس نے اپنے گھر کا. اب اس کے بھی گھر کا یہ دستور بن گیا تھا جب محرم کی دسویں تاریخ آتی تو خرافات تو نہ وہ کرتا تھا لیکن سید شریف کا ماحول دیکھ کر کے غریبوں میں وہ بھی کپڑے دیتا تھا فقیروں کو وہ بھی لٹایا کرتا تھا یہ اسی در کی بھی جو میری لالا کو دیکھ رہے ہو یہ اسی در کے ذرے کا گرد و غبار کا کوئی حصہ ہے میری لالا جو میری گود میں آئی ہے پیار و محبت میں لالا کہتے کہتے उसको کو ایسا پیار لالوں نے کہ واقعی لالا لالا تھی اور جب لال سید شریف کی بیوی سے سونارن نے کہا کہ ہمارے شوہر ایک رشتہ دیکھ کر کے آئے ہیں آپ کے سید صاحب کو لے جا کر کے دکھانا چاہتے ہیں اگر آپ کہیں تو میں اپنے شوہر سے کہوں چنانچ انہوں نے اجازت دے دی سنار سید صاحب کو لے کر کے گیا اور رشتہ دیکھ کر کے دونوں آئے ٹھیک رشتہ تھا لالا کے لیے ایک لڑکا تھا جو اپنا کاروبار جانتا تھا اس کی ایک ماں تھی. رشتہ ہو گیا. شادی کی تاریخ طے ہو گئی لالا کا حسن بڑا مشہور ہو چکا تھا اس وقت کا جو زمیندار وہاں تھا اس کا لڑکا جب سنا کہ ہمارے پورے علاقے میں ہمارے جتنے آسامی جتنے ریا ہیں ان میں لالا جیسی حسین کوئی لڑکی نہیں ہے اس نے کہا لالا کو تو میں گھر لاؤں گا لالا کو کے رانی بنا کر میں رکھوں گا چنانچے اپنی ماں سے اس نے کہا راجہ کے ماں راجہ کی عورت نے اس لڑکے کی ماں نے اتلا سنار کو تم اپنی بچی کا رشتہ میرے بیٹے سے کر دوڑ آپ رانی ہے آپ کا شہزادہ شہزادہ ہے. میں ایک بہت ہی ادنا درجہ کا آدمی ہوں میری بچی کا رشتہ آپ کے لڑکے سے مناسب نہیں رہے گا یہ کہہ کر کے کہ اس نے انکار کر دیا لیکن اب اس رانی کو اس نے کہا بیٹا اس کی چوروری منتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ جس دن اپنے لالا کو دلہن بنا کر کے پالکی میں بیٹھا کر کے بھیجے گا اسی دن تم شاہراہ پر جا کر کے جو جنگل کے راستے سے راستہ جا رہا ہے یہاں سے نکلنے کے بعد ضرور اس پر حملہ کرنا اور چھین کر کے زبردستی لا کر کے محل میں رانی بنا کر کے رکھنا اس نے تیاری کر دی لالا کے شادی کی تاریخ آئی بارات آئی اس کے رسم و رواج کے مطابق شادی کے تمام رسمت دیے گئے تمام مراسم ادا دیے گئے لالا کو پالکی میں بنا کر کے بیٹھایا گیا لالا کو لے کر کے چلے راجا کے لڑکے نے اپنے ساتھیوں کو لے کر کے راستے میں حملہ کر دیا باراتی زخمی ہوئے سارے لوگ بھاگے لالا کو گرفتار کر لیا اور دولہ کو زخمی کیا بلکہ تلوار سے مار کر کے اس کی گردن کو جدا کر دیا جب اس کی گردن کو جدا کر رہے تھے تو لالا چیخ رہی تھی اے کربلا کے تاجدار کا وقت کیا کوئی آئے گا اس نے اپنی ماں کو سنا تھا کہ جب میری ماں کو کوئی پریشانی آتی ہے تو یہی کہہ کر کے وہ مدد مانگا کرتی ہے چڑانچ لالا نے بھی آواز دینی شروع کی دیر کے بعد وہ کیا رہی ہے کہ ایک تین چہرے والے آئے ان کے ہاتھ میں تلوار ہے تلوار چمک رہی ہے کہ دشمن سارے لوگ اطمینان میں ہو جاؤ میں اپنا ہاتھ لگایا اور اس سر کو گردن سے ملا دیا اور میرے شوہر کو کہا اٹھ کر کے بیٹھ جاؤ جیسے وہ اٹھ کر کے بیٹھے میری نگاہوں سے وہ غائب ہو گئے میں نے نہیں دیکھا صرف لالا نے حالات کے اتنا ہی بتایا تھا اتنا ملی کہ لال پر حملہ ہوا باپ نے کہا لوگوں گواہ رہنا کربلا کے تاجدار کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہے جس حسین نے میری مدد کس موقع پر کی ہے اسی حسین کے نانا کا دین میں قبول کر رہی ہوں کل اسلام میں داخلہ لے لیا یہی تو حسین کی جیت ہے اسلام میں داخلہ لے لیا یہی تو حسین کی جیت ہے تو عزیب کی موت ہے کہاں کہاں دیکھو گے حسین کی کرامت ہو تو اسلام پھیل رہا ہے حسین کی استقامت ہو تو اسلام پھیل رہا ہے حسین کی عظیمت ہو تو اسلام پھیل رہا ہے حسین کی شوکت ہو تو اسلام پھیل رہا ہے قصلے حسین اصل میں مر گئی عزیز ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد کہاں کہاں حسین کو دیکھو گے حسین کے دروازے سے کوئی محروم نہیں واپس ہوا حسین کا نام لیوا کبھی ضلع و رسوائی کے گڑھے میں نہیں گرا ہے حسین کا نام لیوا کبھی پستی کی طرف نہیں جاتا ہے حسین کا نام لیوا کبھی بھی تنزلی میں نہیں جاتا ہے حسین کا نام لینے والا نہیں رہتا ہے حسین کا نام لینے والا کبھی دشمن سے مرغوب نہیں ہوتا ہے حسین کا نام لینے والا مف پاش ہے میں عرض کرتا ہوں یہ مسلمانوں جس قوم کے ہاتھ میں آج بھی حسین کا دامن ہے <تصفح> جس کا <قوم تصفح> اپنے آپ بھی حسینی کردار ہے وہ قوم آج کیوں اپنے آپ کو پستی کی طرف محسوس کر رہی ہے جاتی ہوئی وہ قوم تو اپنے آپ کو زلیل ہونا محسوس کر رہی ہے سنا ہے جس کی پرداداری ہے آپ نے حسین کا نام لیا ہے امام حسین کے کام کو نہیں دیکھا ہے آپ کیوں نہیں وہ دن لے آتے ہو کہ دوسری قوموں کو دیکھنا پڑے اور وہ دیکھ کر کے کہہ دیں اب کوئی مسلمان شراب کی ہٹے کی طرف نہیں آ رہا ہے اب کوئی مسلمان نوجوان ناجائز کرموں کی طرف نہیں آ رہا ہے اب کوئی مسلمان شراب پی کر کے وسط دکھائی نہیں دے رہا ہے اب کوئی مسلمان بچہ چوری نہیں کر رہا ہے اب کوئی مسلمان اسمگلر نہیں چاہتا ہوں پھر ان کو تمہارے قدموں پر گرنا پڑے گا کہ نہیں پھر تم کو ان کا جوہر دیکھنا پڑے گا کہ نہیں پھر تمہارے لیے ان کی محبت بہ جائے گی کہ نہیں پھر یہ تمہارے کردار اور تمہارے اعمال کے قائل ہو جائیں گے کہ نہیں اس لیے کہا گیا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر کام پکارے گی ہمارے ہیں حسین احمد فکر کو بیدار ہو کر کے آپ ملاحظہ فرمائیے امام علی مقام کی ذات کو تو آپ دیکھیں گے کہ امام نے کس طرح سے اپنے نانا جان اس ساقوں کو سرفراز کیا ہے ہمیشہ یزیدی غائب و خاصر رہے ہمیشہ امام حسین کے دشمن ذلت و رسوائی کے گڑھیرے رہے جو لوگ امام حسین کے خلاف اپنے ذہنوں فکر کو استعمال کرتے ہیں اور قلم کا زور کبھی لگاتے ہیں کبھی لٹریچروں کا زور لگاتے ہیں یہ بدعات ہیں یہ بدعات ہیں محرم میں مجالس محرم بدعات ہیں سبيل پلانا بدعات ہے چھڑا پکانا بدعات ہے حسین کا نام لینا شرک ہے کے نام پر محفل کرنا بھی بات ہے یہ سب بداتیوں کا کام ہے حرام خوروں میں تمہیں بدات کا مفہوم سمجھا دوں بدات کے پجاری پہلے تم ہو بدات کو ایجاد کرنے والے پہلے تم ہو نزد کے بدماشوں نے بےدا کے مزاج کو نہیں سمجھا ہے نزد کے بدماش رام خوروں نے بدات کا کر کر کے مسلمانوں نے انتشار ڈالا ہے عالم تو بدات کے مفہوم کو بھی کچھ سمجھ رہا ہے کہ خالی بدات بدات کہہ کر کے چلاتا چلا جا رہا ہے آج جو تم مسجد نقش و نگار کے ساتھ بنا رہا ہے کیا یہ بدات ہے کہ نہیں آج جس قرآن کو تو مسئلے میں پڑھ رہا ہے چھپا ہوا کیا یہ بدات ہے کہ نہیں آج جس طرح سے تو سواری کے ذریعہ سے حج کرنے جا رہا ہے کیا یہ بدات ہے کہ نہیں آج حج کا یان میں جو ساری سہولتیں دی جا رہی ہیں کیا یہ بدا ہے کہ نہیں آج تو جو کتابیں لکھ رہا ہے کیا یہ بدات ہے کہ نہیں آج تو استماع کے نام پر جو تجلسہ کر رہا ہے کیا یہ بدات ہے کہ نہیں تجھ کو صرف یہی بدات دکھائی دے رہی ہے کہ نام پر کھچڑا کیوں بنا کے نام پر مجلس کیا ہوئی ہے مٹے گا اس لیے نہیں مٹے گا حسین کا نام نہیں مٹ سکتا ہے تو البتہ مٹ جائے گا حسین کی فکر نہیں مٹے گی تو البتہ مٹ جائے گا حسین کا جوش نہیں مٹے گا تو البتہ مٹھارا کا کارنامہ نہیں مٹے گا تو البتہ مٹ جائے گا حسین کھچڑے کو کہنے والے اور کہنے والے تجو میں تمہارے ذہن کا سفایا کرنا چاہتا ہوں اگر تاریخ کا حوالہ غلط ہو تو تمہاری ماں نے دودھ پلایا ہے تو ہم دل سے بات کر کے دیکھو تمہارا ہاتھ ہوا ہے اور تمہارے کو دیکھا ہے جو جس طرح تمہارے اندر ہے مانے حسین کے نام پر تھا پتا لگانے والے کلاور توڑ دیا گیا ہے مانے حسین کے کھچڑے پر پابندی لگانے والوں کے تمام ذہنوں فکر پر تالے لگا دیے ہیں آ میں بتا تم بتاؤ تم کتنے والے بداتی ہو اور تم نے کن بداتوں کا رواج دیا ہے یہ بدات ہے یہ بدات ہے بدات کی تاریخ مسٹر کیا ہے؟, بیدات وہ ہے جو رسول اللہ کے زمانے میں دین میں نہ ہو اور دین میں نئی بات پیدا کر جائے وہ بدات ہے صحیح تعریف تم نے کی ہے <سطور> واقعی رسول اللہ کے زمانے میں جو چیز دین میں نہ ہو وہ بات دین میں لائی جائے وہ بدات ہے اچھا ایسا رب تم رسول اللہ کے زمانے میں جیسا یہ قرآن چھپا ہوا ہے یہ قرآن کہاں تھا رسول زمانے میں. یہ تمہارے دینی ادارے کہاں تھے رسول اللہ کے یہ نقش و نگار والی مسجدیں کہاں تھی رسول اللہ کے زمانے میں یہ دوسری اذان جمعہ کی کہاں تھی رسول اللہ کے زمانے میں یہ بیس رکاب کرا کہاں ہے رسول اللہ کے زمانے میں یہ زبان سے نیت نماز کے لیے باندھنے میں کہاں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ابان میں سویرے سویرے چلاتے ہو اور پکارتے ہو السلا خیر من المین یہ کہاں تھا یہ ساری باتیں دن میں لائی گئی کہ نہیں لائی, لائی گئیں پیارے پہلے ادان صرف اتنی تھی جتنا ہر وقت میں دیا کرتے ہو فجر کے وقت میں جو آخر میں کہتے ہو سلا تو خیر من یہ رسول اللہ کے زمانے میں نہیں ہے اگر ابو مبکر صدیق کے زمانے میں بھی ابان میں نہیں ہے اگر عمر فاروق آگے ہوئے تھے اور پجر کا وقت ہو گیا اور آپ کا مؤزن ازان دینے کے لیے جب تیار ہوا تو دیکھا المومنین تو امیر المومنین سو رہے ہیں تو امیر کے قریب گیا سرحان کھا ہو کر کے کہہ رہا ہے کہ اسلام تو خیر المنام اصلا تو خیر من تب تو عمر فاروق آدم کی یہاں کھل گئی آپ نے پر میں کہا ہاں امیر المومنین کہا بھی جب ادان دینا تو اپنے آذان میں آخر میں دو مرتبہ یہ کہہ دیا کرنا تو خیر من النوم. آج اگر تم عمر کی اس بدات کو اپنائے ہو کہ نہیں کسی صحابی نے اختلاف نہیں کیا تھا کسی صحابی نے نہیں کیا تھا کہ کی اذان میں عمر تم نے اتنا کیوں بڑھا دیا نہیں, نہیں بلکہ سب سمجھ رہے ہیں بدعت کے مقہوم کو نادان سن دین میں وہ باتیں پیدا کی جائیں جو سرکار کے کسی سنت سے ٹکرائیں اور عظمت اسلام کے مقابلے میں وہ باتیں آئیں تو اسلام کا چہرہ مشق ہو وہ بدات اسلام میں رواج نہیں تھا دیا جائے گا اس بدات کی اجازت نہیں ہے اسی لیے علمائے اہل سنت نے محدتی اور سارے نے محدات کی دو قسمیں کی ہیں یعنی ہسنا اور اچھی آه آه اور بری بدات اب دین, دین میں اگر اچھی بدات کا رواج ہوا اچھی بدات اس کو کہتے ہیں کہ جو کام دین میں آیا اور وہ کام دین کے کسی طریقے سے اور سنت سے ٹکرا نہیں رہا ہے بلکہ اس سے اسلام کا اور بڑھ رہا ہے اسلام کی شوکت کا اظہار ہو رہا ہے اور اس سے اسلام کی طرف لوگوں کی رگبت بڑھ رہی ہے تو اس بدا دیداد کو بدات کہتے ہیں اسی لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان جس چیز کو اچھا دیکھیں اور اچھا سمجھائیں وہ چیز اللہ کے نزدیک اچھی ہے شہر یہاں کے نزدیک بھی بہتر ہے اللہ نے یہ فرمایا اب ذرا دیکھیے مسلمان صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ عمر خطاب نے جو بدات کا رواج دیا یہ بہت اچھی بدات ہے یہی عمر فاروق نے اکٹھا کیا سنو سارے لوگ تراجیح کی نماز الگ الگ پڑھا کرتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ بیس رقاب تراجی کی نماز جو سب لوگ مختلف طور پر پڑھتے ہیں وہ اجتماعی شکل میں جماعت کے ساتھ ادا کریں تو صحابہ نے کہا بہت اچھی ہے امین اسی تاریخ سے بیس رکاپ نماز تبات سے تراغیش کی ادا کی جانے لگی یہ بدات حضرت عمر فاروق آزم نے رواج دیا ہے اچھا اور سنو جو ازان دیتے ہو تم ازانستانی یہ حضرت عثمان غنی کے دور میں رائج کیا گیا جمعہ کے دن جو دو ازان ہوتی ہے ایک ازان جو دوسری ہوتی ہے اس کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی رواج دیا ہے یہ ان کی بدات ہے اچھا جو آپ اپنی زبان سے نیت باندھتے ہو کہ نیت کی دو رکات نماز سننا پڑھنے کے واسطے اللہ تعالیٰ کے یہ زبان سے جو لفظ کہہ رہے ہو نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے زبان سے الفاظ کے ساتھ نیت کرنا یہ حضرت ابو بکر سدیش کے نیتو تو اپنی زبان سے اس الفاظ کی نماز کی نیت باندھ رہے اور اس وقت کو الفاظ میں کہہ لیا کرو تاکہ تمہارا دل اور تمہاری زبان دونوں میں موافقت پیدا ہو جائے یہ حضرت ابو بکر صدیق نے رواج دیا ہے اب آپ ایسے ہی اندازہ لگاتے چلے چلو کہ جتنی چیزیں ایسی مذہب اسلام میں آئی جو, جو ظاہری طور پر اللہ کے حبیب کے زندگی میں نہیں تھی اور سرکار نے ان کی ممانت نہیں فرمائی ہے ماننے والوں کی رغبت اسلام کی طرف بڑھ رہی ہے اس کو بدات ہسنا کہتے ہیں اس کو برا نہیں کہا جائے گا اس پر لانو و نہیں کیا جائے گا اس کے متعلق کیچڑ نہیں اچھالے جائیں گے اگر ایسی زیادت زیادتی کر رہے ہو تو تم شریعت پر اس طرح کر رہے ہو ہاں تم نے بدات البتہ کی ہے تم نے کون سی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ میں سرکار کی مسجد میں پڑھتی تھی حضرت ابوبکر صدیق کا جب دور آیا تو عورتیں نماز پڑھتی تھیں لیکن جب حضرت عمر فاروق آزم کا دور آیا تو حضرت اپنے دورے خلافت میں ساری عورتوں پر پابندی لگا دی جب کوئی عورت بھی مسجد نبی میں داخل نہیں ہو سکتی ہے اور نہ جماعت سے نماز پڑھے گی مسجد نبی جماعت سے نماز پڑھنے پر عورتوں پر پابندی حضرت نے خطاب نے لگا دی ساری عورتیں رک گئی مدینہ طیبہ میں ایک عجیب معاملہ ہوا عورتوں نے احتجاج کیا اور احتجاج کرتی ہوئی وہ حضرت ام المومنین. ایسا رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرتی ہے المومنین اللہ کے حبیب کے دور ظاہری میں ہم عورتیں مسجد میں جاتی تھی نماز پڑھنے کے لیے آپ نے نہیں روکا حضرت ابو بکر کے بعد کے دور میں ہم عورتیں جاتی تھیں مگر انہوں نے بھی نہیں روکا. اور یہ دیکھے نے جو پیارا جواب دیا ذرا اس کو دیکھو حالات اس وقت ہو گئی ہیں اگر یہی حالتیں تمہاری اللہ کے حبیب اپنے ظاہری زندگی میں ملاحظہ فرماتے تو آقا بھی تمہیں مسجد میں آنے سے روک دیتے اگر شا صیکہ عمر فاروق اعظم کے معاملے کی تائید کی عورتوں کا جانا مسجد نبوی میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے روک دیا تھا حضرت عمر فاروق اعظم نے اور درا حاجیوں سے پوچھا کہ یہ نزد کے کارندے کیا کر رہے ہیں یہ نزد حکومت کرنے والے کیا کر رہے ہیں مسجد نبوی میں عورتیں جماعت سے نماز پڑھ رہی ہیں اور جب سرکار کے روزے پر حاضری کی بات آتی ہے تو عورتیں چیختی چلاتی ہیں حضرت علامہ سراجھار صاحب سے پوچھو انہوں نے ایسا ماحول کی نہیں شورو گوگا کرتی ہیں عورتیں کہ نہیں اس پر تم پابندی کیوں نہیں لگا رہے ہو تو تم نے اس کو مٹایا حرام خور تم نے مذہب اسلام کا چہرہ بگاڑا ہے تم نے مذہب اسلام کی آبرو لوٹی ہے امام حسین پر کھچڑا بنایا جائے تو بہت جلدی حرام کہہ دیا کرتے ہو سبھی لگایا جائے تو بہت جلدی حرام کہہ دیا کرتے ہو پینے کے لیے دے دیا جائے تو گٹا گٹ اڑاتے چلے جا رہے ہیں حضرت سرکار کی بارگاہ میں حاضر آئے یا رسول اللہ میری ماں انتقال کر گئیں میں اپنے ماں کے لیے کچھ صدقہ کرنا چاہتا ہوں کون سی چیز اچھی ہے آکا فرماتا الما پانی کا صدقہ تمہاری ماں کے لیے بہتر ہے وہ گئے انہوں نے کنواں کھودا اور کنواں کھودنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ کنواں تیار ہو گیا سرکار تشریف لے گئے آقا فرماتے ہیں حاضر بیرے ام سعاد. یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے اس کنواں کا پانی مسلمان پی رہے ہیں اس کی نسبت حضرت ساد کی ماں کی طرف کی گئی ہے مطلب جو مسلمان پانی پیئیں گے اس کا ثواب ان کی ماں کی روح کو ملے گا اگر کہا جا رہا ہے کہ امام حسین کا کھچڑا ہے یہ امام حسین کی صدی ہے یہ امام حسین کی نیاز ہے تو اس کا ثواب امام حسین کی مقدس روح کو مل رہا ہے اور ان کا فیضان و کرم ہم سب کو حاصل ہو رہا ہے اس کو بدا کہہ کر کے دین پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے اس لیے تم اپنے ذہن و فکر کو بدلو اور اپنے طریقے زندگی کو بدلو قتل حسین اصل میں مرگے عزیز ہے اسلام زندگی ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد ہاں دیکھو امام علی مقام کا دشمن میں بات کر رہا تھا کہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوا کہیں بھی ان کو کامیابی نہیں ملی چنانچہ جانتے ہو معاملہ کیا ہوا تھا حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر مکہ شریف والے مدینہ طیبہ والے والے والے عراق ان سب لوگوں نے بیعت کر لی تھی اور جب حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کیا تھا مختار سختی نے قاتلان حسین کا بدلہ لینا شروع کیا تھا اتنا ہم مروایا تھا اتنا مروایا تھا کہ مورخین بیان کر رہے ہیں کہ مختار سختی نے چھ ہزار لوگوں کو قتل کروایا تھا اور جو باقی بچے تھے ان کو جب غلافت عباسیہ قائم ہوئی تو عبداللہ اللہ کا پہل مروایا تھا اور بنو امیا کی ان لوگوں کی قبریں کھودوا ڈالی تھی اور ہڈیوں کو نکلوایا تھا تو جلی ہوئی ہڈیاں نکلی تھیں جب یزید مردود کی قبر کھودی گئی تھی تو پتا چلا کہ سب جلی ہوئی ہڈیاں ہیں آج بھی جانتے ہو امام حسین کا تو روزہ سب جانتے ہیں کہ فلاں جگہ پر ہے مگر کیا کوئی یہ بھی بتا سکتا ہے کہ یزید کی قبر کہاں ہے تو تاریخی حیثیت سے جغرافیائی نقشہ تیار کرنے والوں نے جو تیار کیا وہ بتاتے ہیں کہ ہمس میں جہاں یزید کو دفن کیا گیا تھا ٹھیک اس دفن کی جگہ پر شیشہ گلانے والی فیکٹری قائم کر دی گئی ہے <laughs> آخ جل رہی ہے وہاں شیسا پگھلایا جا رہا ہے دنیا میں اس طرح سے بھی الہی میں گرفتار ہے اور آخرت کا عذاب تو اس کے لیے ہے ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جہنمیوں کا آدھا عذاب جہنمیوں پر ہوگا اور جہنم کا آدھا عذاب قاتلان حسین پر ہوگا امام حسین کو قتل کرنے والے کبھی بھی پناہ نہیں پائے مرتبہ لوگ آپس میں بات کر رہے تھے کہ دیکھو امام علی مقام کے قتل <سؤال> میں جتنے لوگ تھے سب سزا پا گئے تب تک ایک بڈھا بیٹھا ہوا تھا وہ بڈھا کہتا ہے صاحب میں بھی تو اس مدد میں تھا مگر مجھے کوئی سزا نہیں ملی تب تک چرا کی لو ہی اور اس کے داڑھی میں آگ لگ گئی وہ جلنے لگا اتنا جلا اتنا جلا کہ دیکھنے والے بیان کرتے ہیں کہ جیسے کوئلہ جل جائے ایسے وہ جل کر کے خاکستر ہوا ایک اور تھا اس نے کہا میں بھی تو میں سے تھا مگر مجھ کو کچھ نہیں ہوا جب سویرے سو کر کے اٹھا تو اس کا چہرہ سور کی طرح ہو گیا تھا لوگوں نے کہا تیرا چہرہ سور کی طرح کیسے ہوا اس نے کہا سنو میں امام حسین کو لانت ملامت کرتا تھا معذہ اور ان کے باپ کو برا کہا کرتا تھا ایک مرتبہ میں نے لوگوں سے کہا کہ میں نے ان کو بہت برا بھلا کہا لانت ملامت کیا مگر مجھ کو تو کچھ نہیں ہوا میں رات میں سویا میں نے خواب دیکھا کہ میری شکایت حضرت امام حسن سرکار سے کر رہے ہیں عقائے کریم نے مجھ پر لانت بھیج دیا اور میری طرف پھونک دیا اب جب اٹھ رہا ہوں تو دیکھ رہا ہوں میرا چہرہ سور کی طرح ہو گیا اس طرح سے امام حسین کے کسی بھی بادری کو چین نہیں ملا کی جو ضلع رسوائی کے ماحول میں دنیا نہ گیا ہو اور قیامت تک اسے عذاب ہوتا رہے گا اور قیامت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا اس لیے ہے ظالم ہے کے لیے بہت سخت عذاب ہے اے مسلمانوں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کو اور سامنے رکھ لو آقا نے ارشاد فرمایا اپنے ظالم بھائی کی بھی مدد کرو اور اپنے مظلوم بھائی کی بھی مدد کرو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم ظالم کی مدد کیسے کریں تو آکا فرماتے ہیں اس کو ظلم کرنے سے روکو اور مظلوم کی مدد تو یہ ہے کہ اس پر ظلم نہ ہونے دو اب آپ ذرا امام حسین کی ذات کو دیکھیے امام علی مقام نے یہی ذہن فکر تو دیا تھا کہ ہم یزیدی ظلم نہیں ہونے دیں گے اور جن پر ظلم ہو رہا ہے ہم ان پر ہونے نہیں دیں گے اور یزیدیوں کو اور یزید کو ظلم کرنے نہیں دیں گے یہی مزاج ہمیں اور آپ کو بھی تو ملنا چاہیے کہ ہم ظالم کے ظلم کو روکیں اور جس پر ظلم کیا جا رہا ہے اس پر ظلم نہ ہونے دیں جب ہم یہ مزاج بنا لیں گے تو یہ ہمارا مزاج حسینی مزاج ہو. ہم نماز پڑھائیں اور بے نمازیوں کو ترغیب دلائیں کہ نماز پڑھو اب اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ حسینی ذہن ہے اور ہم نماز کہہ رہے ہیں کہ پڑھو اور نہ خود پڑھ رہے ہیں نہ نماز کے قریب جا رہے ہیں تو یزیدی ذہن و فکر یہ ہے اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حسینی ذہن و فکر لے کر کے چلیں اور یزیدی ذہن و فکر پر ہم لات مار دیں یہی تو بات ہے پیارے سبحان سبحل وعلیکم درود دونوں پڑھ لیجیے اللہ سید نام مولانا محمد کرم علیہ وارک و سلم سلاۃوں سلام اللہ کے رسول اللہ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ذہن و فکر کو آپ سمجھ لیں تو ان اللہ تعالیٰ آپ کا ہر ہر قدم حسینی قدم ہوگا اور آپ کبھی بھی امام حسین کی بغاوت کرنے والے سے مصالحت نہیں کریں گے آج ایک ذہن بہت دیا جا رہا ہے ہندوستان کی سرزمین پر کہ مولوی لوگ جھگڑا پھنسایا کرتے ہیں یہ لوگ آتے ہی ادھر ادھر کی باتیں کیا کرتے ہیں آپ <ترت finish> جناب صحیح بات کر رہے ہو آپ جھگڑا نہیں پتا رہے ہو ظالم تاریخ الٹ کر کے دیکھ لو جب قوم مولویوں کے ہاتھ میں تھی تب دلی کا لال قلعہ ہمارے قبضہ میں تھا جب قوم مولویوں کے ہاتھ میں تھی تو ہندوستان کی عدالتوں میں قاضی بیٹھا کرتے تھے جب قوم ہمارے ہاتھ میں تھی تو ہم نے ہندوستان میں گاجا اور بھانگ کی کھیتیاں روک دی تھی جب قوم ہمارے ہاتھ میں تھی تو شراب کی بوتلیں یہاں چھلکتی ہوئی نہیں دکھائی دے رہی تھی جب قوم ہمارے ہاتھ میں تھی تو ہندوستان سونے کا چڑیا بنا ہوا تھا لیکن جب سے انگریزوں نے تمہیں ذہن و فکر دے کر کے تمہیں علماء اہل سنت سے دور کیا ہے تو تمہاری آبرو چوراہے پر لوٹی جا رہی ہے تمہاری خبر لینے والا کوئی نہیں دکھائی دے رہا ہے کیا سمجھو گے مزاج کو کیا سمجھو گے سیاست کو کیا سمجھو گے حسینی نقش قدم کو اگر علماء کے قریب نہیں رہو گے اس لیے علماء اہل سنت لڑاتے نہیں ہیں بلکہ اتفاق اتحاد کی تمہیں دعوت دیتے ہیں ناز اللہ کیا کربلا کے میدان میں امام عالی مقام لڑانے کے لیے گئے تھے نہیں نہیں امام علی مقام نے وہاں مسلحت کیوں نہیں سوچ لیا تھا امام علی مقام نے وہاں کیوں نہیں بیٹھ کر لیا تھا کیا امام علی مقام اپنے سارے کنبے کی قربانی ہوتے ہوئے سامنے دیکھ رہے ہیں مگر بد عقیدے کی عقیدگی کی بات نہیں ہے بدعملی کی بات ہے امام کہہ رہے ہیں جھوٹ بولنے والے سے میری صلاح نہیں ہوگی شراب پینے والے سے میری صلاح نہیں ہوگی گہیائی کرنے والے سے میری صلاح نہیں ہوگی تو امام نے یہی ذہن فکر دیا, دیا تھا کہ جو برا امال رکھنے والا ہے اس سے ہماری مصالحت نہیں ہو سکتی ہے اس سے ہمارا نہیں ہو سکتا ہے تو جو برا عقیدہ رکھے گا اس سے حسینیوں کیسے ہوگا جو برا عقیدہ رکھے گا اس سے کی اتحاد کیسے ہوگی آؤ پیارے بات یہ ہوئی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کے دور خلافت میں یہ عقیدے کا اختلاف پھیل گیا تھا خارجی نکل گئے تھے اور عقیدہ بگاڑنے لگے تھے تو حضرت علی نے تلوار اٹھائی تھی اور خارجیوں کو قتل کیا تھا خارجیوں کے خلاف جنگ کی تھی فوج بھیجی تھی امیر نے بھی خارجیوں کے خلاف جنگ کی تھی اور خارجیوں کا قلعہ کما کیا گیا تھا, انہیں کیا گیا تھا. اس لیے کہ وہ عقیدہ بگاڑ رہے تھے جب عقیدہ بگاڑا جا رہا تھا پہلے پہلے تو مولا کائنات کی تلوار نے فیصلہ کر دیا تھا اور عقیدہ بگاڑنے والوں کے خلاف تلوار اٹھا کر کے بتا دیا تھا ان سے مصالحت نہیں ہوگی اور جب عمل بگاڑا جانے لگا تو بیٹے نے بھی تلوار اٹھائی تھی اور بڑھا دیا تھا کہ اگر عقیدہ بگاڑنے والے سے مصالحت نہیں ہوگی میرے باپ نے یہ ذہن دے دیا ہے تو سنو ہماری فکر لے لو عمل بگاڑنے والے سے بھی مصالحت نہیں ہوگی نہ ہماری صلح بد عقیدوں سے ہے اور نہ ہماری صلح بد عملوں سے ہے اگر بد عملوں اور بد عقیدوں سے ہم مصالحت کر کے رہیں گے تب تو ابلیس مسکرائے گا تب تو عزیز مسکرائے گا پیارے اور ابلیس کے مسکرانے میں تمہیں سکون نہیں ہے رحمان کی رضا میں تمہیں سکون ہے لئے لئے رب کیا فرمان پر عمل کرو من ذکری قیامت جو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا میں اس کی دنیادی زندگی تنگ کر دوں گا اور اس کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھاؤں گا دوسری آئےت کریما تلاوت کر رہا ہوں رب فرما رہا ہے کہ یا کم اولا کم ان ذکر اے ایمان والو ایسا نہ ہو کہ تمہاری دولت تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دیں عزار اگر عزار اللہ, عزار اللہ عزار کے ذکر سے تم اپنی اولادوں اور دولتوں کی بنیاد برغفلت غفلت میں پڑے تو سن لو بہت گھاٹا اٹھانے والے ہو اس لیے کبھی بھی تم اولاد کی بنیاد پر اور دولت کی بنیاد پر غفلت میں نہ پڑنا اور یہ بھی پتا چلا کہ اولاد اور دولت یہ دنیا کی طرف مائل کرنے کی ایک ذریعہ ہیں اس لیے انہیں صحیح صحیح تربیت ہونی چاہیے اولاد کی صحیح تربیت ہو تو دنیا کی طرف نہیں ہلاکت میں جاؤ گے اور دولت کا صحیح خرچ ہو تو دنیا کی طرف ہلاکت میں نہیں جاؤ گے اولاد کی تربیت کیسے ہوتی ہے ذرا دیکھو حضرت شبلی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے بلکہ تربیت اور ذہن و فکر کی بات آ تو صاف کرتا چلو حضرت شبلی بہت چھوٹے ہیں بچے ہیں جا رہے تھے اپنے گھر کے آنگن سے گزرے آنکھیں برسنے لگی رونے لگے باہر نکل گئے سڑک پر بیٹھ کر کے رو رہے ہیں ادرتے رو رونا تیرا کوئی مانا رکھتا ہے بچے نے کہا یا شیخ مجھ کو میری حالت پر چھوڑ دو مجھ کو کسی نے مارا نہیں ہے مجھ کو کسی نے ستایا نہیں ہے شیخ مجھ کو خوفی را رہی ہے شیخ میں اللہ کی خاصیت سے رو رہا ہوں یا شیخ مجھ کو چھوڑا بیٹا تو اتنا ڈر گیا بچے نے جواب دیا سویرے سویرے جب میں اپنے مکان کے آگن میں آگن میں لکڑی میری ماں توڑ توڑ کر رکھ رہی تھی تو پہلے ماں نے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو توڑ کر رکھا اور اس میں آگ لگائی جب چھوٹی لکڑیوں میں آگ لگ گئی تو ماں نے بڑی لکڑیوں کو رکھ دیا آگ جلا رہی تھی میں دیکھا میں ڈر گیا اللہ ایسا نہ ہو قیامت کے دن جب بڑے چھوٹے چھوٹے گنہگاروں کو ڈال دیا جائے اور قیامت کے میدان میں چھوٹے چھوٹے گنہگاروں کو جہنم میں ڈال کر جہنم کو بھڑکا دیا جائے تب بڑے بڑے گنہگاروں کو ڈالا جائے اے اے اے مولا اس حصیت سے میں اپنے مولا کے ڈر گیا اے میرے شیخ یہی خوف ہے جو مجھ کو رولا رہا ہے یہی معاملہ ہے جو میرا کلیجا پاس پاس کر رہا ہے وہی حضرت شیخ شبلی رونے والے اللہ کے محبوب ولی بن گئے جن کا وسیلا لے دعا مانگی جا رہی ہے کہ بہرے صبلی شیر حق دنیا کے کوتوں سے بچا ایک کا رکاب دے واحد بے ریا کے واسطے اب ذرا اپ دیکھو اور ذہن و فکر کو حاضر کرو ایک چھوٹے سے بچے نے تربیت کا ماحول کیسا دے دیا تھا یہی تو ماحول دیا تھا کہ کربلا کے ماحول سے یہ ماحول ملا ہے کربلا سے ذہن و فکر ہمیں ملا ہے اس لیے اے پیارے ہم ہر ہر مور پر اپنی زبان کو وکری الہی سے تر رکھیں اور کسی بھی موڑ پر ہماری زبان سے ذکر الہی چھوٹنے نہ پائے اسی لیے تو کسی آش رسول نے کہا کہ پیارے ہی بک کو پکار اور پیارے ندی کا نام لو سبھر پیارے ہبی میں آ پائے مصطفیٰ میں آ پائے رس عظمت پائندہ آباد السلام علیکم